بسم اللہ الرحمن الرحیم زہریلہ نشہ چند دن پہلے جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک مضمون نظر سے گزرا آپ نے اس مفید مضمون کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ بعض غلط پالیسیوں کی وجہ سے مغربی میڈیا نے جہاد کو دہشت گردی سمجھا ڈاکٹر صاحب سے دست بستہ عرض ہے کہ اسلام دشمن عناصر تو ہمیشہ سے جہاد کے مخالف رہے ہیں کیا ماضی میں کوئی ایسا دور پیش کیا جا سکتا ہے جب اسلام دشمنوں نے جہاد کو اچھا سمجھا ہو ہمارے دل و دماغ پر مغربی میڈیا کا جو رسوا کن روب سوار ہے اسے ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے ورنہ کندھو پر کیمرے اٹھائے گورے صحافی ہم سے بہت کچھ چھین لیں گے افسوس یہ ہے کہ اگر یورپ کا کوئی ان پڑھ بھنگی کیمرہ اٹھا کر آ جائے تو ہم اسے فارن میڈیا کا ستون سمجھتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی اور اسلام کی صفائیاں دیتے نہیں تھکتے حالانکہ اگر ہم اس کے سامنے اسلام کی صفائیاں پیش کرنے کی بجائے یہ معلوم کر لیتے کہ اس نے کتنا عرصہ پہلے اپنے صفائی کی تھی تو یقینا ہمیں اپنا طرز عمل بدلنے میں آسانی رہتی ہے. افسوس کہ ظاہری و باطنی طور پر ناپاک اور نجس لوگوں کا روب ہمارے دل و دماغ پر زہریلے نشر کی طرح چھا گیا ہے